سیاب معلوم و معرفتم مقداری ہی و مالا نب تو فتح و معرفت مقداری ہی لا يجوز گزشتہ سبق میں ہم نے سلم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے بتلایا تھا آپ کو بھائی کہ سلم کسے کہتے ہیں کہ سمن اسی مجلس میں حوالے سمن آج دیے جائیں اور مدیاح کچھ حادثے کے بعد ملے گا بھائی اس کو کیا کہتے ہیں بیائے سلم کہتے ہیں بھائی بیائے سلم کہتے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے مجلس کے اندر ہی سمن پر قبضہ ضروری ہے مجلس کے اندر سمن پر قبضہ کیا جائے اور امام صاحب کے نزدیک آپ نے پڑھا تھا کہ سلم کے صحیح ہونے کے لیے سات شرائط ہیں مولانا عام کے اندر تو آپ نے پڑھا کہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے مبیائی میں تو تصرف قبل القبض جائز نہیں ہے لیکن سمن کے اندر عام بے کے اندر تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز ہے لیکن بے سلم کے باب میں آپ نے پڑھا کہ یہاں پر سمن کے اندر بھی تصرف جائز نہیں مبیے میں بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں اور سمن کے اندر بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے مولانا جائز نہیں ہے سمن میں میں کیوں نہیں جائز باقی میں تو جائز تھا وجہ یہ آپ نے پڑھ لی یہاں سمن پر مجلس ہی میں قبضہ ضروری ہے تو اگر وہ سمن میں تصرف کر لیتا ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتا ہے سامن پر مجلس میں قبضہ پایا گیا نہیں بھائی اس کی جگہ تو ایک اور چیز پر اس نے قبضہ کیا دوسری چیز وصول کر لی حالانکہ سامن پر قبضہ اسی مجلس کے اندر ضروری تھا بھائی اور یاد رکھیے بے سلم کے اندر آپ بائیں سے یعنی مسلم الح سے صرف مبیاح ہی آپ وصول کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ وہ مبیاح دینے پر قادر نہ رہا یعنی مسلم فی آپ کے حوالے نہیں کر سکتا تو اس صورت میں پھر سمن ہی اس سے واپس لے سکتے ہیں سمن کے بدلے کوئی اور چیز لینا بھی جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی مسلم ایلے سے بھائی آپ اگر وقت آ گیا اس سے وہ مسلم فی یعنی مبیعہ لے لیں ایک صورت یہ اور اگر مبیا یعنی مسلم فی وہ حوالے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے مثلا وہ اب دستیاب ہی نہیں ہے بازاروں کے اندر ختم ہے کہیں بھی نہیں مل رہا تو آپ کو مجبور ہے کیا کرے بھائی؟ اس صورت میں سلم ہی باطل ہو جاتی ہے اب اس سے سمن واپس وصول کرنے ہیں وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس وقت آپ یہ چیز مجھ سے اس کے بدلے لے جائیں نہیں یہ جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا بیع سلم کے اندر واپس کیا چیز لے سکتے ہیں یا تو مسلم فی یعنی مبیع لیں یا پھر کیا کریں سمن یعنی راس المال لے سکتے ہیں کوئی اور چیز نہیں لے سکتے جائز نہیں تو کہتے ہیں ویسے جی کپڑوں کے اندر اب بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بیا سلم صحیح ہے یا نہیں مالانا کہتے ہیں بھائی کپڑوں کے اندر بھی بیا سلم صحیح ہے لیکن اس کے اندر آپ نے تھی کہ ہر چیز بیان ہونی چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے کا خطرہ نہ رہے لہذا ابھی سے اس کپڑے کی لمبائی چوڑائی اور اس کی موٹائی یا باریکی بیان ہونی چاہیے بھائی اتنا موٹا یا اتنا باریک کپڑا ہو اتنے گز اس کی چوڑائی ہو اور اتنے گز اس کی لمبائی ہو سارا بیان ہو گئی تو کہتے ہیں وہ یس سلم تو لوں آرز و رقا اور صحیح ہے سلم کپڑوں کے اندر جب وہ ذکر کر دے تو لوں لمبائی کو اور چوڑائی کو ورخاطن اور بنائی کو بنائی رخا کہتے ہیں بنائی ملانا لیکن مراد یہاں کیا ہے موٹا ہونا یا باریک ہونا موٹا یا باریکی ہوئے ولاج السلم فل جواہری ولا فل خرضی جواہر قیمتی پتھر آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں بھائی قیمتی پتھر بھائی سمجھ میں بھائی یا خوت ہے زمر وغیرہ یہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں خرض خرز کہتے ہیں موتیوں کو موتی جو ہے موتی کہتے ہیں ولاجوز اسلم فل جواہری جواہرات کے اندر بھائی قیمتی پتھر جو ہیں ان میں ولاسل خرض ہی اور اسی طرح موتی جو ہیں ان میں بے سلم جائز نہیں بھائی جواہرات میں بھی نہیں جائز اور موتیوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے بے سلم بھائی کیوں نہیں جائز بھائی وجہ یہ کہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی پتھر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے قیمتی پتھر جواہرات اور اسی طرح موتی کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے ان میں بڑا فرق ہوتا ہے اگر چھوٹے بڑے نہ بھی ہوں والا نا بالکل برابر بھی ہوں پھر بھی یہ قیمت نہیں ہوتی ایک موتی زیادہ آلہ ہوتا ہے اور ایک موتی ذرا کم درجے کا ہے بھائی تو معمولی معمولی فرق کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن دیکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آلہ قسم کا ہے تو لہذا بہت فرق ہے تو بعد میں جھگڑا آئے گا بھائی تو کہتے ہیں ولا جری اور جائز نہیں ہے بیع سلم جواہرات کے اندر ولافل خرض اور ولا بھائی اینٹے ہیں اینٹے اینٹوں کے اندر کہتے ہیں بیا سلم جائز ہے یا نہیں کہتے ہیں بھائی بیا سلم اینٹوں میں جائز ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور یاد رکھیے آگے ایک لفظ آ رہا ہے لبن لبن یہ کچی اینٹ کو کہتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں اینٹ مٹی سے بنائی جاتی ہے بھائی سانچے کے اندر پھر اس کو بھٹے کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے بھائی جس سے یہ سرخ ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا تو لبن کہتے ہیں وہ کچی اینٹ بھائی ابھی بھٹے میں جسے نہ پکایا گیا ہو اور آجر مولانا نا آجر جین پر زما ہے اور راہ پر شد ہے آجر کہتے ہیں پکی اینٹ کو بھائی پکی جسے بھٹے میں پکایا گیا ہو تو کہتے ہیں بھائی کچی اینٹ میں بھی بیا سلم جائز ہے اور پکی اینٹ میں بھی بیا سلم جائز ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سانچا معلوم ہونا چاہیے جس کے اندر اینٹ بنے گی بھائی ورنہ تو کوئی اینٹ بڑی ہوتی ہے کوئی ذرا چھوٹی ہوتی ہے بعد میں جھگڑا مانا نا سمجھے رب السلم کیا کہے گا کہ میں نے تو بڑی اینٹ کا کہا تھا بھائی میرے بڑی اینچ چاہتا تھا اور مسلم یہ لے کہے گا کہ میں کون سی اینٹ حوالے کروں چھوٹی اینٹ تو توانچہ ابھی سے متعین ہونا چاہیے کہ فلاں سائز کی ہو وہاں ولا باسب سلم فل لبینی ول آ جی ادا سما مل بن اور کوئی حرج نہیں ہے بے سلم کرنے کا فل لبینی کچی اینٹ میں ول اور پکی اینٹ میں ادا سما جب ذکر کر دے مل بن ملبن سانچا مالانا وہ اینٹ بنانے کا سانچا سمجھ میں آیا آپ نے گردان میں پڑھا ہوگا بھائی مزرب اس میں اللہ کا وزن بھائی تو مل جزا مل بنم معلوم ذکر کر دے اینٹوں کا معلوم سانشاہ بھائی وک الما امکانہ جی اب یہاں سے آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی کچھ چیزیں تو صاحب قدوری نے بیان کر دی کہ ان کے اندر بیس علم جائز ہے ان کے اندر بیس علم جائز اب پورا باقاعدہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن سے آپ ہر چیز میں خود جان سکتے ہیں کہ اس میں بیاس علم جائز ہے یا بیا جائز نہیں تو ضابطہ یہ ذکر کریں گے آگے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر اس کی صفت کا جاننا اور مقدار کا جاننا ممکن ہو تو وہاں پر اس میں بیا سلم جائز ہے اور جہاں کسی چیز کی صفت کا متعین کرنا اور مقدار کا جاننا جہاں ممکن نہیں وہاں بیاش سلم بھی جائز نہیں سمجھنا یعنی جھگڑا آگے تاکہ نہ آئے تو ابھی سے اس چیز کی صفت بھی معلوم ہو سکے اس اس قسم کی چیز چاہیے اور اتنی اتنی مقدار میں مجھے چاہیے تو اگر یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں آگے جھگڑے کا امکان نہیں ہے تو اس کے اندر سلم جائز اور اگر یہ چیزیں ابھی طے نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے وہ چیز ہر فرد اس سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بیا سلم جائز نہیں ہے بھر. تو کہتے ہیں وہ کلو ماں ام کا نا ضبط صفتی ہی وہ مقداری اجازت سلم اور ہر ایسی چیز ام کا ممکن ہو ضبط صفتی ہی اس کی صفت کا ضبط کرنا اس کی صفت کا ضبط کرنا ممکن ہو یعنی اس کو جانا جا سکتا ہو معلوم کیا جا سکتا وہ معرفت ہی اسی طرح اس کی مقدار کا جاننا بھی ممکن ہو تو جازت سلم ہی اس میں بے سلم جائز ہے وما لایمکن ضبط ہی و معرفت مقدار ہی لاجوسلفی اور وہ چیز جس کے اندر ممکن نہ ہو صفت کا ضبط کر لینا صفت کا معلوم کر لینا متعین کر لینا وہ معرفت مقداری ہی اور اس کی مقدار کا معلوم کرنا یہ ممکن نہ ہو تو لا جز السلم افی ہی اس کے اندر بے جائز نہیں وسی با سلام کے مسائل ختم ہوئے اب بیر سے متعلقہ چند اور باتیں آپ کو में گے بھائی کن چیزوں میں नहीं جائز ہے کن میں نہیں کہتے ہیں جائز ہے کتے کی بے اول فاہد فہد مالانا یہ باغ علماء نے لکھا ہے چیتے کو کہتے ہیں چیتے کو اور باغ کہتے ہیں یہ تیندوے کو کہتے ہیں کو تین دوہ تین دوہ جانتے یا نہیں جانتے بھئی یہ بھی چیتے ہی کی نسل کا ایک جانور ہے لیکن چیتا جو ہے اس کا بدن بڑا چست بدن پتلا بدن ہوتا ہے جیسے آپ نے شکاری کتا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بھئی جی شکاری کتا اگر آپ نے دیکھا اس کا پیٹ بالکل نہیں ہوتا اندر کی طرف ہوتا ہے بھئی سینا اس کا بڑا ہوگا پیٹ اندر کی طرف اور پتلی ٹانگے اونچا کا اسی طرح ہوتا ہے بھائی پتلی ٹانگیں اور پیٹ بہت چھوٹا جبکہ تیندوا تیندوا زراق میں اس سے چھوٹا ہوتا ہے معمولی سا اور بھاری جسم ہوتا ہے اس کا بھائی سمجھ میں آیا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو چڑیا گھر میں تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر وہاں باقاعدہ اس کا نام تیندوا لکھا ہوتا ہے بھائی ہاں دیکھنے والے اس کو بھی چیتا ہی سمجھتے ہیں لیکن فرق ہے دونوں کے اندر تو بازوں نے فہد کس کے بارے میں لکھا ہے کس کو کہتے ہیں چیتے کو اور بازوں نے کہا تیندوے کو اچھا بھائی تو ایک ہی بات ہے جو بھی مراد لے لیں تو کہتے ہیں وہ الکل بھی ول فہدی وسیبا جائز ہے کتے کی بے اور چیتے کی بے اور درندوں کی بے بھائی یاد رکھیے ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھانا ممکن ہو اس کی جائز جس سے نفع اٹھانا ممکن نہیں اس کی بھی جائز نہیں ضابطہ سمجھ میں آیا کیا ضابطہ ہے مولانا جس سے نفع جو چیز قابل انتفاع ہو اس سے نفع اٹھایا جا سکے اس کی بھی جائز اور جو قابل انتفاع نہیں نفع نہیں اٹھایا جا سکتا اس کی بھی جائز نہیں تو دیکھو کتا ہے مانا نا کتے سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا اٹھایا جاتا بھائی بھائی گھر کی بھی حفاظت کا کام لیا جاتا ہے کھیتوں کھیتیوں کی حفاظت کا بھی کام لیا جاتا ہے شکار وغیرہ بھی اس کے ذریعے کھیلا جاتا ہے بھائی تو لہٰذا اس کی بے جائز ہے چیتا ہے وسیبہ اور اسی طرح دوسرے درندے ہیں بھائی ان کے بھی نفع ہیں آپ جانتے ہوں گے مختلف جانوروں کو شکار کر کے ان کی کھال کام میں لاتے ہیں یا ان کی چربی وغیرہ نکال کر اسے دوا وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو لہذا ان سب کی بیع جائز ہے بھائی ولاج بے الخمری ونزیر اور خمر شراب اور خنزیر بھائی خنزیر کی بے جائز نہیں ہے بھائی بھائی آپ کو میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ یہ خمر اور خنزیر نجس العین ہیں اور جو چیز نجس العین ہو اس کی بیع و شراء جائز نہیں سرقین سوائے کس کے گوبر کے اس میں ضرورت کی بنا پر اجازت دی گئی کہ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ حاجت پیش آتی ہے تو خمر اور خنزیر چونکہ نجس ہیں لہذا ان کی بیع جائز نہیں نہ ان میں تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے ولا ج دود الق قزی قز کہتے ہیں ریشم کو دودھ کا مانا کیڑا ولا جزو بے اور دودھ ریشم کے کیڑے کی بے جائز نہیں ہے اللہ پونہ مال قزی مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہو بھائی ریشم کا کیڑا اس کی جائز نہیں کیونکہ کیڑا ہے اس کا کوئی نفع نہیں آپ کہیں گے نفع تو اٹھاتے ہیں اس سے ریشم ہمیں حاصل ہوتا ہے بھائی نفع آپ ریشم سے اٹھاتے ہیں نف سے کیڑے کی ذات سے کوئی نفع اٹھاتے ہیں کیڑے کی اس اپنی ذات سے کوئی نفع نہیں ہاں اس سے جو وہ ریشم بناتا ہے وہ ریشم سے ہم نفع اٹھاتے ہیں لہذا اکیلے کیڑے کی بہ کرنا یہ صحیح نہیں ہاں ریشم ساتھ ہو اس کے ساتھ بہ جائے تو پھر اصلن بہ ہوگی ریشم کی اور کیڑا تباہن آ جائے گا بہ کے اندر سورج سمجھ میں آ گئی اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آگے بتلائیں گے آپ کو شہد کی مکھی بھی ایکتی جائز نہیں ہو کیونکہ اس کی ذات سے ہم کوئی نفع نہیں اٹھاتے وہ شہد بناتی ہے شہد سے تو نفع اٹھاتے ہیں لیکن اس شہد کی مکھی کی ذات سے کوئی نفع اٹھاتے ہیں بھائی وہ کسی کام میں نہیں ہاں وہ جو شہد بنایا ہوتا ہے تو ہم نفع شہد سے اٹھاتے ہیں اس کے بنائے ہوئے اس کی اپنی ذات سے نفع الگ نفع کوئی نہیں کوئی تو لہذا وہاں پر بھی شہد کی مکھی کی الگ بیع جائز نہیں تو کہتے ہیں ولاج القضی اللہ یقینی اور جائز نہیں ہے ریشم کے کیڑے کی بیع مگر یہ کہ ریشم کے ساتھ ہو ولا نکلی اور نہ ہی شہد کی مکھی کی بے بھائی نحل کہتے ہیں شہد کی مکھھی کووارات و مشدد ہے اچھا یاد رکھو یہ کارات جو ہے یہ وہ شہد کی مکھی کا چھتا جسے مٹی وغیرہ سے لیپا گیا ہو اسے کہتے ہیں کار کیا کہتے ہیں کووارہ کہتے ہیں کووارہ یا جو آپ نے دیکھا ہو شہد جو مکھیاں جنہوں نے پھالی ہوتی ہیں رکھی ہوتی ہیں وہ لکڑی کے ڈبے وغیرہ کے اندر شہد کا چھتا ہوتا ہے اور اس میں رکھتے ہیں دیکھیں آپ نے یا نہیں دیکھی کبھی وہ یوں سمجھو وہ ڈبے سمیت یہ شہد کا چھتا یہ کووارہ کہلائے گا اکیلا چھتا نہیں کووارہ کہلاتا بلکہ جب اس کو مٹی سے لے پا گیا ہو یا وہ بنایا گیا ہو وہ لکڑی وغیرہ کے ڈبے میں پھر وہ کارا کہلاتا ہے دیکھا اکیلی شہد کی مکھی کی بے جائز نہیں کیونکہ وہ قابل انتفاع نہیں وہ تو ایک حشرہ ہے اور ہاں اب یہاں اصلن بے ہو جائے گی کارا کے اندر اور شہد کی مکھی میں تبعن ہو جائے گی بھائی وہ خود بخود اس میں داخل ہو جائے گی بیع کے اندر وَأَهْلُ اهل فِي الْبِعَاعَاتِكَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِمْزِيرِ خاص وطن بھئی اہلِ الزِّمَّةِ کس کو کہتے ہیں بھئی زمی کس کو کہتے ہیں ملحب وہ قاطع جو مسلمانوں کے وطن میں جزیہ دے کر رہتے ہیں مالانا انہیں سالانہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کو ذمی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے ٹیکس لیا ہے کس چیز پر لیا ہے ٹیکس کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہماری مملکت میں آپ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اس لیے ان کو ذمہ کہتے ہیں بھائی تو ذمیوں کے وسائل بھائی ان کا کیا حکم ہے وہ بھی بیع و اوشیرہ کرتے ہیں یہ ابھی تک جتنے احکام بیان ہو رہے تھے تو مسلمانوں کی بے کے ہیں تو جواب دے رہے ہیں ہمارا نام ذمی بھی تمام مسائل میں مسلمانوں کی طرح ہے جو اور مسلمانوں کے لیے جائز وہ ضمیوں کے لیے بھی جائز جو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ ضمنی کے لیے بھی جائز نہیں ایک ذمہ ہے وہ دوسرے کو سو کفیس گندم دے کر اس سے دو سو کفیس گندم لینا چاہتا ہے تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر کیا رہا ہے ریبا سود ہے تو لہٰذا یہ ضمی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وہ اہل الزمت فی البیعات کل مسلمین اور زمی لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے معاملات کے اندر کل مسلمین ہے کس کی طرح ہیں مسلمانوں کی طرح ہی ہیں یعنی ان پر بھی وہی احکام ہوں گے مگر شراب اور خنزیر کے اندر خاص طور پر اس میں یہ مسلمانوں کی طرح نہیں فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِكَ عَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ بھئی زمی لوگ تو شراب اور خنزیر بیچتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں تو بتلایا بھائی ان دونوں میں یہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے آق نہ عَلَى الْخَمْرِ الخمری اس لیے کہ ان کا آپ جو خمر پر ہے کا دل مسلم آئل آتی جیسے کہ مسلمان کا آپد ہوتا ہے کسی رس پر اور کسی چیز سے جو رقص نکالا جاتا ہے جیسے مسلمان کے لیے اس رقص کی بیع و شرا جائز ہے چیز کا شراب بھی آپ تو ہوں آل مسلم شاہ اور ان کا آکس پر یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مسلمان کا عقد ہوتا ہے کس پر ہاں بھیڑ بکری پر بھائی شاد کا لفظ صرف بکری کے لیے نہیں بولا جاتا بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی اور مظفر ہو چاہے معنس ہو دونوں کے لیے صورت سمجھ میں آئی بھائی تو خمر ان کے لیے اسی طرح ہے جیسے عصیر ہوتا ہے اور ہنزیر ان کے لیے اسی طرح ہے جیسے مسلمان کے لیے شاد ہے کوئی بھیڑ بکری ہے تو لہذا خمر زبات الامثال میں سے ہوگی اور خنزیر کس میں سے زوات القیم میں سے بھئی سمجھے عصیر جو ہے یہ زوات الامصال میں سے ہے اور خنزیر کس میں سے ہے زوات القیم کیوں شاد کی طرح شاد زوات القیم میں سے باب الصرف الصرف اذا کان کل واحد من عوضی من جنس الاسمان اچھا اگلا باپ مولانا بیاس فرف کے بارے میں ہے بیاس فرف ابھی تک بو کی جو اقسام ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک طرف سے سمن آتے تھے دوسری طرف سے سامان کوئی چیز وغیرہ ہوتی تھی یا دونوں طرف سے کوئی سامان ایک طرف سے سمن دیے مثلاً روپے آپ دیتے تھے اور اس کے بدلے مثلاً کوئی چیز گندم وغیرہ خرید لی دوسری صورت یہ تھی دونوں طرف سے سامان ہو مثلاً آپ نے جو دیے تھے اور گندم خرید لی تھی اب یہ خاص قسم کی بیع کا ذکر ہو رہا ہے جس میں دونوں طرف جن سے سمن ہوں گے جن سے سمن کتنی چیزیں ہیں میں نے کیا بتلایا آپ کو روپے ہیں سونا ہے چاندی ہے درہم ہیں اور لینار ہیں تو دونوں طرف کسی کی جنس میں سے ہوں یعنی دونوں طرف سونا ہو یا دونوں طرف چاندی ہو یہ ایک طرف روپے ہیں ایک طرف سونا ہے یہ ایک طرف سونا ہے ایک طرف چاندی تو یعنی دونوں طرف سمن کی جنس میں سے ہوں تو یہ بیس صرف کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بیس صرف کہلاتی ہے وہاں اور یاد رکھیں بیس صرف کے اندر دونوں اوبازین پر مجلس میں قبضہ شرط ہے صرف کے اندر کیا شرط ہے بھائی دونوں اِوزین پر مجلس میں قبضہ شرط ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں آپ کو سترہ ہزار روپے دے دوں گا آپ مجھے ایک ہزار ریال دے دیں بھائی ایک ہزار ریال دے دیں مولانا تو یہ کون سی بیڑ ہوئی بیڑ سرف کیونکہ اس طرف بھی سمن دوسری طرف بھی سمن تو اس کے کی اندر کیا ضروری ہے مسجد کے اندر قبضہ ضروری ہے تو وہ راضی ہوا ہم نے عقد کر لیا تو اب ضروری ہے کہ اسی مجلس کے اندر میں وہ پیسے اس کے حوالے کروں اور وہ ریال میرے حوالے کرے اگر کسی ایک نے بھی ایوس پر قبضہ نہ کیا اور دونوں مجلس سے اٹھ گئے یا مجلس سے ج... اٹھ گئے مجلس برخاست ہوئے مولانا تو بیش سر کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی پیس. آقد کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سامنے میں دکان سے اٹھا کر لاتا ہوں ایک ہزار ریال آپ کو دیتا ہوں نہیں والا نہ اس سے بھی عقد شرط کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو اس کے کی اندر کیا شرط ہے کہ پر اسی مجلس کے اندر قبضہ کیا جائے نیز یاد رکھنا اس میں خیار شرط بھی صحیح نہیں اس میں خیار شرط لگایا تو یہ درست نہیں خیار شرط خیار شرط کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا یہ تو ابتدائی حکم سے ہی مانا ہے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا بھائی جی کہ یہ ابتدائی حکم سے مانے ہے حکم کو آنے ہی نہیں دیتا بھائی تو اس سے تو بیع کام نہیں ہو رہی حالانکہ یہاں تو بیع بھی وہیں پر پوری ہو قبضہ پورا چرا نہیں آیا تو کہتے ہیں افرف ازاقان اف الواحدین مین اظہ مسمان بیع سرف جو ہے وہ بیع ہے جبکہ کہ اضاقان اق الواحد مین وز من جن سل جب وہ ہر ایک رزین میں سے دونوں میں سے ہر ایک جو ہے من جنس الاسمان کس کی میں میں سے ہو؟ کی جنس میں سے ہو ہو چاندی چاندی کو چاندی کے بدلے میں اوزا حبم بربین اور یا سونے کو سونے کے بدلے میں لم یز تو جائز نہیں ہے مگر برابر کے بدلے برابر ہو یعنی دونوں طرف سے برابر بھائی کیوں نہیں جائز برابری کیوں ضروری ہے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی ربا ربا کی خرابی آپ نے پڑھا نہیں تھا ربا کی علت کیا ہے قدر مال جینس تو دونوں طرف چاندی ہے یا دونوں طرف سونا ہے تو جینس ایک ہوئی اور نیس قدر بھی ہے وزنی ہے قدر کن قدر کا لفظ کس کس چیز پر بولا جاتا ہے وزن اور کیل تو دونوں طرف وزن بھی آ گیا اور جنس بھی ایک ہے لہذا آپ ضروری ہے کہ دونوں طرف چیز برابر ہو زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں وہی اور اگرچہ مختلف ہوں کھڑے پن کے اندر وستیاغتی اور ڈھلائی کے اندر بھائی کھڑے پن میں اگرچہ کیا ہوں مختلف ہوں بھائی ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یہ میرے پاس بھی چاندی ہے آپ کے پاس بھی چاندی ہے لیکن میری چاندی ہے آلہ آپ کی چاندی اتنی آلہ نہیں ہے اس کے اندر کھوٹ بھی کچھ ملا ہوا ہے آپ یوں کریں میں آپ کو ایک من چاندی دیتا ہوں آپ بدلے میں اپنی والی دو من چاندی دے دیں آپ فوراً کیا حکم لگا دیں گے ربا ہے جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہونا چاہیے دونوں طرف سے برابری ہونی چاہیے کیونکہ کھڑے پن کا کوئی ایسے بار نہیں ایک آلہ ہے ایک ادنا نہیں یہ آپ نے پڑھا تھا کہ جن چیزوں میں ربا آتا ہے ان کا آلہ ر اور ردی دونوں ایک برابر ہیں بھائی ایک کے حکم دونوں سیاو سیاوا کہتے ہیں ڈھلائی کو بھائی بھائی لوہ سونار کیا کرتا ہے سونے یا چاندی کو پگھلاتا ہے اور پگھلا کر ان سے پھر زیور وغیرہ اور چیزیں بناتا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو آپ یہ جو پگھلانا ہے اور اس سے کوئی چیز بنانا ہے اس کو کہتے ہیں سیاوت ڈھلائی مالانا نا سونے اس کو مختلف صورتوں میں وہ ڈھالتا ہے اس سونے یا چاندی کو تو اب باز دیوروں کی ڈھلائی بڑی عمدہ ہوگی بڑا باریک کام ہوا ہوگا اس پر بس کی ڈھلائی عمدہ نہیں مالانا باریک بری نفاست نہیں ہے بھائی جیسے ردی سا بنایا جلدی میں بھائی تو آپ ایک کہتے ہیں بھائی میرے پاس جو زیور ہے یا چاندی ہے اس کی ڈھلائی عمدہ ہے تمہارے والے کی ڈھلائی عمدہ نہیں لہٰذا میں تھوڑی چاندی دوں گا آپ سے زیادہ لوں گا یہ بھی درست نہیں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں بھائی ہاں وزن میں برابری ضروری ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ انہی خطا فلجودی و سیاغتی اگرچہ و ان کا ترجمہ یہ ان وقلیہ ہے اس کا ترجمہ اگرچہ سے کرتے ہیں اگرچہ دونوں مختلف ہوں جودتی و سیاغتی کھڑے پن کے اندر اور ڈھلائی کے اندر ولا بدم قبضین قبل اختراق اور ضروری ہے کیا ضروری ہے من قبض دونوں ای پر قبضہ کرنا قبل علی آپس میں جدا ہونے سے پہلے بھائی جدا ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے بھائی کیونکہ آپ کو میں نے بتلایا مجلس کے اندر ضروری ہے قبضہ بھائی تو جدا ہو گئے تو قبضہ نہ پایا گیا بغیر قبضے کے جدا ہوئے تو بے باطل ہو جائے گی تفاظل اور جب بیچا سونے کو چاندی کے بدلے میں تو تفاضل جائز ہے یعنی زیادتی جائز ہے بھائی دیکھو میں آپ کو سونا دے رہا ہوں اور آپ سے بدلے میں چاندی لے رہا ہوں اب قدر تو ہے سونا بھی وزن کیا جاتا ہے چاندی بھی تو دونوں طرف وزن آ گیا تو قدر تو آ گئی لیکن جینس ایک ہے جائیں تو لہٰذا اس صورت میں آپ نے کیا پڑھا تھا جائز زیادتی جائز ہوتی ہے ادھار جائز, جائز, جائز, جائز نہیں تو یہاں بھی لہٰذا اب زیادتی جائز ہے کہ آپ سونا ایک من دیں اور اس سے سو من چاندی لے لیں یہ جائز ہے لیکن ادھار تو یہاں جائز ہی نہیں کیونکہ یہ کون سا عقد ہو رہا ہے عقدے ہے جس میں منجس میں قبضہ ضروری ہے تو اور ادھار عام چیز ہوتی تو اس میں بھی جائز نہ ہوتا تو یہاں تو طریقہ جائز ہے ووجبت تقابل اور تقابذ باب تفاول ہے جو جانبین سے فعل کو چاہتا ہے دیکھو میں کہتا ہوں تفاعل باب استعمال کرتا ہوں تزار بزیدن عمرن تزار ابا زید امرون کیا مانا زید اور ہمر نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی یعنی زید نے ہمر کی پٹائی کی اور ہمر نے زید ویسے میں کہتا ہوں زاراب زید امران اس کا کیا معنی ہے زید نے کس کی پٹائی کی ہمر کی لیکن جب میں تزارب لاتا ہوں تزارب ابا زید امرون یعنی دونوں طرف سے وہ فیل پایا جاتا ہے زید نے کس کی پٹائی کی ہے عمر کی اور عمر نے کس کی پٹائی کی ہے تو دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تو یہاں بھی بابایا بابا قابض اور باہم دونوں کا قبضہ واجب ہے کہ دونوں کے پر قبضہ کریں قبل قبضہ وہ ان افطار قاف صرف قبل قبضلائی وزینی اور اگر دونوں عقد کرنے والے جدا ہو گئے آقد سرف کے اندر قبل قبض لائیو دونوں اوزین پر قبل قبضے سے پہلے او ہما یا دونوں میں سے ایک پر قبضے سے پہلے یا تو دونوں بھائی میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو سترہ ہزار روپے دوں گا اور آپ سے ایک ہزار ریال لوں گا اس پر ہم نے عقد کر لیا ایک صورت یہ کہ میں نے کہا اچھا بھائی میں گھر سے سترہ ہزار لے کر آتا ہوں آپ نے کہا اچھا بھائی میں بھی ہزار ریال لے کر آتا ہوں تو دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اوبز پر قبضہ نہیں کیا مارانا تو دونوں احوذین پر قبضہ نہیں پایا گیا اور ایک صورت یہ کہ ایک تو حوالے کر دیتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں ابھی لا کر دیتا ہوں یا کل لا کر دوں گا بھائی تو آپ ایک طرف سے قبضہ نہیں پایا گیا بھائی ایک ایوس پر قبضہ پایا گیا ایک پر نہیں دونوں صورتوں میں آقد کیا ہو جائے گا باطل یہ مانا وہیں سر اور اگر وہ دونوں جدا ہو گئے ساک کے اندر قبل قبضین دونوں ایوزین پر قبضہ کرنے سے پہلے او ہیما یا کسی ایک ایوس پر قبضے سے پہلے جدا ہو گئے با تو آقد کیا ہو جائے گا باطل ماں سے کیا مراد میں سے کوئی ایک میں سے کسی ایک پر قبضے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بس القد و باطل ہو جائے گا ولاثر قبل قبض بے صورت مسئلہ یہ عقدِ سرف ہوا آپ کے اور میرے درمیان میں نے کہا میں آپ کو سترہ ہزار روپے دوں گا اور آپ مجھے کتنا دیں گے ایک ہزار ریال دیں گے بھائی میں نے آپ کو سترہ ہزار روپے حوالے کر دیے اسی مجلس آفد میں آپ نے بھی ایک ہزار ریال میرے حوالے نہیں کیے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یوں کرو اس ایک ہزار ریال کے بجائے آپ یوں کریں مجھے ڈالر دے دیں یہ یوں کرے اس کے بجائے مجھے کپڑا دے دیں تو آپ بتائیے مالانا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں جی کیوں نہیں جائز شابش یہاں پر یہ جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز اس لیے کہ ایوز پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس ہزار ریال پر اسی مجلس میں قبضہ کروں اب اگر میں ریال کے بجائے کپڑا لے لیتا ہوں یا ڈالر لے لیتا ہوں تو کیا اسی ہزار پر میں نے اس مجلس میں قبضہ کیا نہیں قبضہ نہیں کیا اور حالانکہ آپ صاحب کے لیے تو کیا ضروری تھا کہ کے وزین پر اسی مجلس میں قبضہ کیا تو جب آپ تصرف کر لیتے ہیں تو اس کے بجائے اب تو اگر میں کروں گا بھی قبضہ تو ڈالر پہ کروں گا یا میں قبضہ کس پر کروں گا کپڑے پر کروں گا حالانکہ کیا ضروری تھا کہ اسی عرص پر کیا, کیا کیا جائے قبضہ کیا جائے لہٰذا تصرف جائز نہیں یہ مانا ہے بلا سمن قبل قبض ہی اور جائز نہیں ہے تصرف کرنا سرف کے سمن کے اندر قبل قبض ہی اس پر قبضے سے پہلے قبضے سے پہلے وہ اور جائز ہے سونے کی بیٹھ چاندی کے بدلے مجاز اندازے کے ساتھ بھائی کس کے ساتھ اندازے سے مولانا اندازے سے بھائی کیوں اندازے سے کیوں جائز ہے جی بھائی کبھی بیشی نہیں ہو جائے گی تو پھر جن سے ایک نہیں ہے تو لہذا جب جن سے ایک نہیں ہے تو برابری ضروری نہیں ہے تو اچھا ایک تو یہ بات یاد रखें یہ ضروری نہیں ہے کہ कि کرنے والا वाला آقد میں ذکر کرے کہ میں تمہارے ساتھ साथ صرف کرتا ہوں نہیں بس ایک طرف سے بھی سمن ہے اور دوسری طرف سے بھی سمن آ رہے ہیں تو خود بخود آپ سمجھ جائیں گے یہ کون سی بیاہ ہو رہی ہے بیا سارف ہو رہی ہے لہذا آپ سونار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو پیسے روپے دیتے ہیں اور اس سے زیور لیتے ہیں کیا کرتے ہیں لیتے ہیں تو یہ کون سی بے ہو گئی یہ بیع صرف ہو گئی کوئی بیان مو سے کسی نے کہا یہ آخر سرف ہے نہیں لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے نوٹ ہے اور دوسری طرف سے کیا رہا ہے سونا دونوں سمن ہے مولانا سمن کی چیز میں سے لہٰذا یہ کون سا آقد ہو گیا آخر صرف ہو گیا اسی طرح یاد رکھو مثلاً ایک طرف بھی سمن ہے یا کچھ سمن ہے اور دوسری طرف بھی سارے سمن ہے یا کچھ سمن کی جنس میں سے ہے تو خود بخود اس کے اندر عقد بھی آ جائے گا عقد سر بھی. کیسے دیکھو آپ نوٹوں والا ہار لینے جاتے ہیں نوٹوں والے ہار دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے بھائی نوٹوں والا ہار لینے گئے اب آپ اس کو پیسے دے کر وہ ہار خریدتے ہیں اب آپ ادھر سے دے رہے ہیں پیسے تو ادھر سے تو ساری جن سے سمن ہے اور دوسری طرف سے کیا چیز آ رہی ہے آپ کے پاس ایک ایسا ہار ہے جس پر کیا لگے ہوئے ہیں نوٹ دو چیزیں گویا ادھر سے آ رہی ہیں ایک وہ ہار ہے اور ایک اس کے ساتھ کچھ سمن لگے ہوئے ہیں تو ادھر سے بھی سمن ہے ادھر سے بھی کچھ سمن آ رہے ہیں تو یہ بیچ میں کیا آ گیا ہمارا ناقدے سرف آ گیا آ گیا نہیں یہ مولانا آخر سر بیچ میں کیونکہ دونوں طرف سے کیا ہیں سمن کی جنس سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو لہذا یہاں وہی احکام جاری ہوں گے جو آخر سر کے اندر جاری ہوتے تھے تو دیکھو مثلا اب میں وہ نوٹوں والا ہار لینے گیا بھائی اور وہ نوٹوں والا ہار اس پر کتنے پیسے لگے ہیں فرض کرو ایک ہزار روپے کے نوٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں تو یاد رکھو یہ اسی صورت میں جائز ہے جب میں جو عوض دے رہا ہوں ادھر بھی ہیں روپے ادھر بھی سے بھی میں کیا دوں گا روپے تو میں جو پیسے ادا کروں وہ اس سمن سے وہ جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس سے کچھ زائد ہونے چاہیے اگر زائد نہ ہوئے پھر تو ریبا آ جائے گا بس بھائی اس پر مثلا نوٹ کتنے لگے ہیں ہزار لگے ہوئے ہیں تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں ہزار سے زائد ہوں ایک ہزار ایک روپیہ یا مثلاً گیارہ سو دیتا ہوں یا بارہ سو دیتا ہوں اتنے میں اگر میں وہ ہار خریدتا ہوں تو جائز اگر میں ہزار کا خریدتا ہوں یا ہزار سے کم کا خریدتا ہوں تو یہ جائز نہیں کیوں نہیں جائز بھائی دیکھو اس پر کتنے کے نوٹ لگے ہوئے ایک ہزار تو اگر میں ہزار کے بدلے پورا خریدتا ہوں تو نوٹوں کے بدلے تو نوٹ ہو گئے ادھر سے ہزار گئے ادھر سے کتنے آئے ہزار اور وہ جو ہار ہے وہ زائد ہو گیا یعنی تو یہ ایسی زیادتی ہے جو سے خالی ہے لہذا ریبا آ گیا بھائی. یا میں کیا کرتا ہوں اگر اس سے بھی کم دیتا ہوں مثلا میں نے کہا کتنے کا ہے اس نے کہا بھائی نو سو کا لے جاؤ نو سو کا فرض کرو تو اب پھر وہی ریبا میں ادھر سے دے رہا ہوں نو سو اور ادھر سے کیا لے رہا ہوں وہ ہزار روپے ہیں تو نو سو تو نو سو کے بدلے ہو گئے وہ سو روپے اور وہ ہار کیا ہوئے زائد ہو گئے تو یہ ایسی زیادتی ہے جو ریوت سے خالی ہے اور عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے یعنی اس کو ملنا ہے اس نے اور کس عقد کے اندر ہے آقر معاوضہ کے اندر ہے لہذا ریبا آیا جو جائز نے تو لہذا صرف کون سی صورت میں جائز ہوگا جب وہ ریوس جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اس دوسری طرف ان پیسوں سے زیادہ ہوں جو ہار پر لگے ہیں اب دیکھیے یہی مثال بنا رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے نوٹوں والے ہار کی مثال ذکر کی صاحب خزوری آپ کے سامنے ایک ایسی تلوار ذکر کریں گے جس پر چاندی یا سونا لگا ہوا ہے دستے پر کیا لگا ہے مثلا سونا یا چاندی فرض کرو لگی ہوئی مثلا بے صورت ہے مسالہ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس ایک تلوار ہے اور اس کے دستے پر مثلا پچاس درہم کی چاندی لگی ہوئی ہے کتنے کی چاندی ہے درہم اور میں آپ کو سو درہم میں آپ سے یہ تلوار خریدتا ہوں سو درہم میں تو میں اب آپ سے میں نے کوئی چاندی کی بات نہیں کی بس تلوار میں نے دیکھی مجھے پسند آئی میں نے کہا یہ تلوار مجھے سو دیرہ میں دے دو آپ راضی ہو گئے ہم نے وہاں عقد کر لیا تو آپ دیکھیے عقد سرف بیچ میں آ یا نہیں آ گیا عقد اقدار بیچ میں آ کیسے آیا ادھر سے درہم ہے اور ادھر تلوار کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی تو دونوں طرف سے کیا آ جن سے سمن آ تو یہ آخر طرف آ گیا فکر کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یاد رکھنا میں اس کو جب خرید رہا ہوں اس پر چاندی کتنی لگی ہے چار سے ہم تو کم از کم میں کتنے میں خریدوں گا اس کو پھر کب جائز ہوگا آخر جب پچاس درہم سے زیادہ تاکہ وہ پچاس درہم پچاس درہم کی چاندی کے بدلے بن جائیں اور وہ جو زائد ہے وہ کس کے بدلے بن جائے تلوار کے بدلے مثلاً اکیاون درہم میں باون میں ترپن میں میں بیک کرتا ہوں تو صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ پچاس درہم کس کے بدلے بن گئے چاندی کے اور وہ ایک درہم یا دو یا تین جو درہم ہیں وہ کس کے بدلے بن گئے تلوار کے بدلے بن گئے لہذا ریبا سے ہم بچ گئے ربا سے بچ گئے لیکن اگر پچاس درہم کی خریدتا ہوں یا اس سے کم کی خریدتا ہوں وہ تلوار تو پھر ربا لازم آئے گا جائز نہیں اب یہی صورت ہے مثلاً میں نے آپ سے ایک تلوار خریدی اور تلوار پر چاندی کتنے کی لگی ہوئی ہے پچاس درہم کی مجلس آفت میں میں نے صرف پچاس درہم آپ کے حوالے کیے کتنے حوالے کیے بچا درہم حوالے کیے باقی میں نے کہا بھائی میں آپ کو کل دے دوں گا آپ کیا کو کم لگائیں گے بھائی دیکھو سارا عقد آپ ہے کتنے میں عقد سرف ہو رہا ہے عقد سر کتنے میں ہو رہا ہے بھائی یہ پوری بہ تو سو کے عوض میں ہے سو پر ہو رہی ہے لیکن سو میں سے عقد سرف کتنے میں ہے پچاس درہم میں اقدے صرف ہے نا تلوار میں جو عقد ہو رہا ہے وہ تو اقدے صرف نہیں ہاں وہ اس کی جو چاندی لگی ہوئی ہے اس میں اخلے صرف آ رہا ہے اور اسی کے قدر ایس کا قبضہ مجلس کے اندر ضروری ہے تو چاندی کتنے درہم کی تھی پچاس درہم کی اور میں بھی ادھر کتنے دے رہا ہوں پچاس درہم تو یوں سمجھیں گے یہ جو میں نے پچاس درہم دیے کہ کس کا ایبرس ہے چاندی کا ایبز ہے اور جو باقی پچاس ہیں وہ کس کے باقی ہیں تلوار کے سورج سمجھ میں آ گئی تو یاد رکھو جب ایک بیگ کے اندر دو جہتیں ہوں ایک جہت اس کے صحیح ہونے کی ہو ایک جہت اس کے فاسد ہونے کی ہو تو اس کو سستی والی جہت ہے اس پر محمول کیا جاتا ہے یہاں اگر میں نے جو پچاس در ہم ادا کیے اس کو اگر کس کا عبض بنا دیں چاندی کا عوض بنا دیں تو عقد صحیح رہتا ہے کیونکہ یہ چاندی کے بدلے چاندی آئی تو یہ اپنے سرک ہے اور اپنے سر کے اندر ایوز ہیں پر قبضہ اسی مسجد کے اندر ضروری جبکہ تلوار کے پیسے میں کل دوں گا کوئی حرض نہیں چیزوں کے پیسے فوراً نہیں دیے جاتے بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کچھ مدت کے بعد دیے جاتے ہیں تو عقد صحیح ہو گیا تو یہ صورت تھی اس کی تصدیق آفت کی اور ایک صورت یہ تھی کہ جو میں نے پچاس سر ہم دیے اس کو کس کا عبض آپ قرار دے دیں اس کو تلوار کا عبض اور چاندی کے پیسے بعد میں دیں گے تو پھر تو آفز ہی کیا ہو جاتا ہے فاطل ہو جاتا ہے ہمارا باطل ہو جاتا ہے کیونکہ آفز سر پا رہا تھا اور اس میں قبضہ نہیں تو یہ صورت کی فساد والی تو جب ایک آفت کے اندر دو جہتیں بن رہی ہوں ایک جہت اس کی تصدیق ہے ایک اس کے فساد کی ہے تو کس صورت پر محمول کیا جاتا ہے سستی والی صورت پر لہذا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو پچاس سرحم میں نے آپ کو دیے یہ کس کے ہیں چاندی کے ہیں تاکہ آپ صحیح ہو جائے صورت سمجھ میں آ اور اس تلوار پر میرا قبضہ اسی مجلس میں ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ کو پچاس درہم دیے تو آپ نے ایک عیوس پر تو قبضہ کر لیا اب میرے لیے بھی ضروری ہے یا نہیں کہ عیوس پر قبضہ کروں جی میرے لیے بھی تو ضروری تھا اور چاندی تو مسن فرض کرو اس دستے کے ساتھ لگی ہوئی ہے الگ سے اتر نہیں سکتی تو اب اس پر قبضہ تو ضروری ہے تو سلوار سمیت پھر کیا کیا جائے گا اس پر قبضہ ورنہ آفر کیا ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو کہتے ہیں امم باطم محلم بیمی اتی برہمین اور جس نے بیچا ایسی تلوار کو محلن جو مزین کی گئی ہے یعنی جس پر زیور لگایا گیا ہے بیمی اتی جی محلن جس پر زیور لگایا گیا ہو بھائی خیلیا خیلیا زیور کو کہتے ہیں خلیطن تو یہ محلہ جس پر زیور لگایا گیا ہوئے یعنی چاندی ممبا سیف محل اتر اور جس نے بیچا ایسی تلوار کو جس پر زیور لگایا گیا تھا درحمن کتنے کے بدلے میں سو درہم کے بدلے بیچا وحی لو خمسون در ہمن کی ہے اس حال میں کہ اس تلوار کا جو زیور ہے خم سون دیر ہمن کتنا ہے 50 درہم ہے یہ زیور یعنی 50 درہم کے برابر چاندی اس پر لگی ہے ودا فامن سمنی 50 درہمن بس اس نے حوالے کر دیے خریدار نے حوالے کر دیے اس کے سمن میں سے 50 درہمن کتنے درہم 50 درہم ادا کر دیے مجلس کے اندر جائز البيع تو بیع کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی وکان المقبوض الفضتی اور وہ جس پر قبضہ کیا گیا ہے وہ کس میں سے ہوگا چاندی جنبی کے جنبی حصے جنبی میں سے شمار کیا جائے گا اگر تلوار کا حصہ شمار کریں تو عقدی کیا ہو جاتا ہے جنبی باطل جنبی ہو جاتا ہے جنبی تو یہ مقبوض جنبی جو ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے یہ چاندی کے حصے میں سے ہوگا الم یو بہن زالی اگرچہ اس کو بیان نہ کیا جائے بھائی میں نے پچاس درہم دیتے ہوئے کوئی یہ کہا تھا یہ چاندی کے بدلے رکھو نہیں, نہیں ہاں خود ہی دو صورتیں بن رہی تھیں ایک صورت ہی عقد کے صحیح ہونے کی ایک صورت ہی عقد کے فاسد ہونے کی تو ہم کس پر محمول کریں گے اس کو عقد کے صحیح ہونے کی صورت پر بھائی تو کہتے ہیں وہ علم یو بین اگرچہ اس کو بیان نہ کیا جائے کہ یہ حصہ کس کا ہے چاندی کا ہے وہ کزا لکھا اور اسی طرح ہے بے جائز ہوگی وہ کزا لکھا ہے یعنی مولانا سمجھ میں آیا منسمن آپ کی کتاب میں کیا ہے سمن ہیما है سمن ہا ہے سمن ہیما ہونا چاہیے من سمن ہیما دیگر متو متن میں ہدایات وغیرہ میں من ہی ہیما کا لفظ ہے وہی وکضا اور اسی طرح بے جائز ہوگی اگر اس نے کہا خود حاضی ہل لے لو یہ پچاس مینسمن ہیما ان دونوں کے سمن میں سے یعنی چاندی اور تلوار بھائی میں نے آپ کو پچاس درہم دیے تھے ایک صورت تو یہ میں خاموش وہ خاموشی سے پچاس سرہم دیے اور آپ سے تلوار لے لی اور پچاس درہم میں کر دوں گا تو ایک صورت فساد والی تھی ایک صورت صحیح ہونے والی تھی ہم نے کس پر محمول کر دیا भी صحیح. भी صحیح. भी یہ جو پچاس سرہم دیے یہ چاندی کے بدلے دیے اور تلوار کے جو پچاس درہم ہے وہ کل یہ وہ صورت تھی جب میں خاموش شراب ہے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی لیکن دوسری صورت یہ کہ میں مشتری کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پچاس درہم ہیں یہ ان دونوں کے پیسے رکھ لو یہ چاندی کے بھی اور تلوار کے بھی اور باقی پچاس میں کب دوں گا کل کال تو اب میں کہنے والا کہ مشتری کہہ رہا ہے یہ کس کے پیسے ہیں ڈونوں ڈونوں دونوں کے پیسے ہیں یعنی چاندی کے بھی اور تلوار دلو دلو لیکن اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہو تو یہ نہیں اب آپ سمجھیں گے پچیس تلوار کے شمار کر لو اور پچیس کس کے شمار کر لو چاندی کے بلکہ یہاں بھی کس صورت پر مخمول کیا جائے گا چاندی کا है ہے یہ چاندی کا है ہے اور تلوار کا عبص پھر ملے گا بھائی یہ من ہے وہ قزا علی کا انقال اور اسی طرح ہے یعنی بے جائز ہے ان قال اگر مشتری نے کہا خُزحاد ہی الخمسین من سمنہیما کہ یہ پچاس لے لو ان دونوں کے سمن میں سے فَإِلَّمْ يَتَقَابَذَا پس اگر قبضہ دونوں نے قبضہ نہ کیا حت تفتارقائحہ ہاں تک کہ دونوں کیا ہو گئے جدہ ہو گئے بھائی عام دونوں کے درمیان یہ عقد ہوا تھا لیکن نہ آپ نے تلوار میرے حوالے کی نہ میں نے دیرہ آپ کے حوالے کیے دونوں جدا ہو گئے عقد کر کے تو کہتے ہیں بالد فی الحیلی تو عقد باطل ہو جائے گا فی الحیلی کس کے اندر زیور کے اندر اور چاندی کے اندر عقد باطل ہو جائے گا وہ انکان چاندی میں تو باطل ہو گیا تلوار میں باطل ہوا یا نہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر یہ ایسی چاندی ہے جو آرام سے تلوار سے اتراتی ہے تو پھر صرف چاندی میں آفت باطل ہے تلوار میں باطل کیونکہ چاندی الگ ہو جاتی ہے اس کو الگ کر دو تلوار میں آفت صحیح ہے اور اگر ایسی چاندی ہے جو اترتی نہیں اس کے ساتھ ہی پختہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اب چاندی کے ساتھ ساتھ تلوار میں بھی کیا ہو گیا کیونکہ تلوار اس سے الگ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں چاندی میں صحیح سینی اور تلوار میں اقدام سمجھ میں آ رہی ہے چاندی اگر الگ ہوتی ہے تو کیا حکم لگائیں گے چاندی میں باطل اور تلوار میں اور اگر جدا نہیں ہوتی تو پھر کیا حکم لگائیں گے دونوں میں باطل ہوگا وہ انکانس بغیر بےآفی سیفی وبا تالفیل خیلیہ اور اگر جدا ہو جاتا ہے بغیر کسی نقصان کے وہ زیور جدا ہو جاتا ہے بغیر کسی ضرر کے جاز البیس سیف بے جائز ہو جائے گی تلوار کے اندر وبا تالفی الخلیہ اور زیور میں باطل ہوگی مولانا باطل چلیے بس کرو بھائی بس حال حلمرام اللہ عالم حقیقت الکلام